سورہ ادہر آیت نمبر بارہ سورہ ادہر و جزاہم باسبرو جنتوں جزا ہوں بے ماسبرو جنتوں و اور ان کو اللہ تعالی نے یہ اہل جنت کے لیے آیا تو فرمایا کہ ان کو جنت دی گئی ان کو جنت کا بدلہ دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا و جزا بے ماسبرو جنتوں کو ہری دیا گیا ان کو صبر کی وجہ سے جنت کا وہ ہری را ہری ریشمی پوشاک اچھی پوشاک یہاں یہ علامتی طور پر ہے اچھی پوشاک علامت ہے کہ اور ساری چیزیں بھی دی گئی اسی سے تو اب یہاں دیکھیے کہ وہ جزا بیما صبر جنت کی قیمت ہے صبر و بما سور جنتوں بہ ہری جنت ملی کس لیے کہ صبر کی پرائس انہوں نے ادا کی اب آپ بتائیے کہ اس میں آپشن کہاں رہا ہمارے لیے